نیکی کرنے والوں کو سلا دیتے ہیں ان نہ مینینا بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ہم پر ایمان لانے والے اور ہمارے فرما بردار تھے اقتدار سے متاثر نہ ہوئے اور لوگوں کی اکثریت کو جب دیکھا وہ گناہوں میں پڑے ہیں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 قومی اللہ تنا جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اتدون بالن کیا تم بال بت کو پوجتے ہو خدا سمجھتے ہو حضرت یاس علیہ السلام کی قوم نے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 حضرت الیاس علیہ سلام پر سلام ہو ان کا کا بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو سلا دیتے ہیں انا عبادا بے شک حضرت الیاس علیہ سلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے نیکوکار ہیں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 حضرت لوت علیہ صلاۃ وسلام کی قوم کی وہ بستی جس کے خندرات کے قریب سے عرب کے لوگ گزرتے اس کا نام سدون مفسرین نے بیان کیا سور شعرا آیت نمبر 160 سے 175 تک حضرت لوت علیہ صلاۃ وسلام کا قصہ اور واقعہ ہم پہلے سن چکے تو کئی صورتوں میں ہے سورہ شعرا میں بھی آپ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے